بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعكلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على مله النبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قتلتم نفسا فدا راءتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فكلوا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتا ويريكم اياته لعلكم تعقلون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 فدداراتم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود کیا ہو کام وہ کسی کے سر پہ تھوپ دینا تو اللہ فرماتے ہیں وعید اور جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو فدداراتم پھر تم جگڑا کرنے لگے الزام دوسروں پہ لگانے لگے فیہا اس کے متعلق واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم اس کو جو تھے تم تک تکتمون چھپاتے اللہ فرماتے قتل کر کے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 تاکہ تم میری قدرت کی نشانیاں سمجھ سکو فرمایا وہ اور جب قتل تم تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو پھر تم نے جھگڑا کیا فیہا اس کے متعلق واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما اس کو جو کن تم تھے تم تک تم ان چھپاتے فکل نہ بس ہم نے کہا از ربو ہو تم مارو اس مردے کو بھی بازی ہا اس گائے کا بعض حصہ ایک ٹکڑا مارو